ہم پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی حکومت اور خلافت راشدہ کا تذکرہ الحمدللہ کر چکے ہیں آج کے سبق میں ہم خلافت راشدہ میں جو اسلامی فتوحات ہوئی ہیں ان کا مختصر تذکرہ کریں گے گویا کہ آج کے سبق کا عنوان ہے الفتوحات الاسلامیہ فہد الخلفاء راشدین یعنی خلفاء راشدین کے زمانے میں اسلامی فتوحات میرے بھائیوں میری بہنوں بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے مرتدین کا اللہ کے فضل و کرم سے زور توڑا مرتدین کے خاتمے کے بعد جزیرہ عرب میں اسلام کا بول بالا ہوا تو اوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے پیغمبر علیہ الصلاۃ و اسلام کی پالیسی اور سیاست جاری رکھی یعنی جزیرہ عرب کے باہر دین اسلام کی نشر و اشاعت چنانچہ اس مقصد کی خاطر انہوں نے دو محاذوں پر اسلامی لشکر کو روانہ فرمایا ایک محاذ عراق کا محاذ تھا اور دوسرا شام کا محاذ تھا عراق کا جو محاذ تھا وہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی قیادت میں تھا اور شام کا جو محاذ تھا وہ عبیدہ بن ذراہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھ یزید بن ابی سفیان معاویہ بن ابی سفیان شرح بن حسنا اور عمر بن عاص رضی اللہ عنہ مجمعین جیسے بڑے اکابر صحابہ تھے عراق کے محاذ میں عراق کا جنوبی حصہ جب فتح ہو گیا تو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے خالد بن ولید کو رضی اللہ عنہ شام کی طرف جانے کا حکم دیا تاکہ وہ ابو عبیدہ بن ذرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدد کر سکے اور اس طرح شام جنگ یرموک کے بعد تیرہ ہجری میں فتح ہوا اب بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات سے کچھ عرصے قبل شام فتح ہو چکا تھا دوسرے خلیفہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں تیس ہجری تک کی جو مدت ہے اس میں معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے روم کے خلاف جنگ شروع کی ح کہ وہ اموریہ تک جا پہنچے اموریہ حالیہ ترکی میں واقع ہے یعنی گویا کہ وہ ترکی کے وسط تک جا پہنچے تھے اور انہوں نے آرمینیا اور آزربائی کو بھی فتح کر لیا تھا مسلمانوں نے آیات بن غنم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سربراہی میں بحیرہ ایک کو فتح کیا جسے عربی میں بحر قزوین کہا جاتا ہے اور ابن ماجہ رحمہ اللہ تعالیٰ ان کا اسی علاقے سے تعلق ہے مصر عمر بن آس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں فتح لیبیا یہاں تک کہ لیبیا کے علاقوں تک اسلامی فتح جا پہنچی ترابلس اور برقا کے علاقوں تک عراق میں خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد اسلامی لشکر کی قیادت سات بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کی گئی تھی سعد بن ابی بقا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں عراق کا بقیہ حصہ فتح ہوا حتیٰ کہ قادسیہ کے میدان میں سن چودہ ہجری میں ایرانیوں کو سخت شکست کا سامنا کرنا پڑا جس میں ایرانیوں کے لشکر کو اور ان کے بڑے بڑے سرداروں کو سخت حضیمت اٹھانی پڑی جنگ قادسیہ میں ایرانی لشکر کو بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑا اور ان کے بہت بڑے بڑے کمانڈر مارے گئے و المسلمون حدود بلاد ایران وشرقا الى سجستان افغانستان مسلمانوں کا لشکر اس کے بعد ایران کی سرحدوں میں داخل ہو گیا اور انہوں نے خراسان احواز اور فارس کے بہت بڑے بڑے علاقے فتح کیے ایران کے جنوب میں مکران یعنی بلوچستان تک مسلمانوں کا لشکر پہنچا اور سندھ کے حدود تک جا پہنچا اور مشرق میں افغانستان جسے اس وقت سجستان کہا جاتا تھا وہاں تک مسلمانوں کا لشکر جا پہنچا امام ابود رحمہ اللہ سجستانی دراصل افغانستان کے ہیں اس وقت افغانستان کو سجستان کہا جاتا تھا تیسرے خلیفہ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جن کی مدت خلافت 23 ہجری سے 35 ہجری تک ہے ان کے زمانے میں دوبارہ سے خوراسان ارمینیا اور اظہر کی فتوحات مکمل کی گئی اس لیے کہ ان کے زمانے میں ان علاقوں کے لوگوں نے بغاوت کی تھی چنانچہ دوبارہ سے فتوحات مکمل کی گئی وہ فتح رئی و حمدان و قبرستان وہ جرجان و تمل فتح اور جرجان وغیرہ کے جو علاقے ہیں یہ فتح کیے گئے اس طرح اس زمانے کا جو عظیم فارس تھا یہ مکمل طور پر فتح ہوا وہ فبلا دشام یار ردی اللہ تعالیٰ عنہ شام کے علاقوں میں یرموک کے بعد کوئی خاص بات باقی نہیں رہی تھی مگر فلسطین اور ساحلی علاقوں میں نسرانی اور سلیبیوں کے کچھ کیمپ اور ان کی رہ گئی تھی ان کو بھی معاویہ بین نبی سفیان ردی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے فضل و کرم سے فتح کر لیا وکان عمر بن الخطاب رضی اللہ الخط وفات یزید بطاعون امواس سن اٹھارہ ہجری میں طاعون اور وبا پھیلی جس کے نتیجے میں یزید بن نبی سفیان معاویہ بن نبی سفیان اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بھائی وفات پا گئے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شام کا والی مقرر فرمایا دیکھیے عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا عدل و انصاف بہت ہی مشہور ہے اور انہوں نے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شام کا والی مقرر کیا تھا جیسے کہ پہلے بھی ہم یہ بات عرض کر چکے ہیں کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف زبان درازی کرنے والے بہت ہی بڑی جرت کرتے ہیں انہیں اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے اور انہیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمات اسلامی فتوحات میں اور اسلامی سیاست میں ناقابل فراموش ہے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رومیوں کے خلاف جنگ کو جاری رکھنے کے لیے سردی اور گرمی کا نظام متعارف کروایا یعنی گرمیوں میں الگ لشکروں کی تشکیل ہوتی تھی اور سردیوں میں الگ لشکروں کی تشکیل ہوتی تھی اور رومیوں کے خلاف جنگ مسلسل جاری رہتی تھی اس سنت کی ابتدا اور اس نیک عمل کی ابتدا آغاز حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا سن ستائیس ہجری میں معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے لشکر کے ساتھ قستنطینیا تک جا پہنچے تھے اور انہوں نے قسطنطینیا کا محاصرہ فرمایا تھا قسطنطینیا کی فتح کی بشارت چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی جس میں انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ اس لشکر کا امیر اور یہ پورا کا پورا لشکر جنتی ہے اس لیے معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بشارت کے حصول کے لیے بہت عظیم کوششیں فرمائی حتیٰ کہ عکا نامی علاقے میں انہوں نے بحری بیڑے بنانے کا ایک پورا کارخانہ بنایا ایک فیکٹری انہوں نے وہاں پر تعمیر کروائی جس میں بحری بیڑے بنائے جاتے تھے فیحا تم الی استول اسلامین وکانا باقو رت عام علی علی جزیر قبر اس میں مسلمانوں کا سب سے پہلا بحری بیڑا تیار ہوا اور اس بحری بیڑے کا جو سب سے پہلا کام تھا وہ یہ تھا کہ قبرص اور ارواد نامی دونوں جزیروں پر مسلمانوں نے قبضہ کر لیا تھا اور اسی بحری بیڑے کی مدد سے بیزنتی اور نسرانیوں کا جو بحری بیڑا تھا اسے سن چونتیس ہجری میں ذات و سواری نامی جنگ میں تباہ و برباد کر دیا گیا تھا جس کے نتیجے میں ترکی کے اطراف میں جو دریا ہے جو سمندر ہے یہ پورا کا پورا مسلمانوں کے کنٹرول میں آ گیا تھا اور اس سمندر کو بجا طور پر اسلامی سمندر کہا جا سکتا تھا و في مصر امتد الفتح الاسلامي نحو افريقيا بقياده عبد الله بن سعد بن ابي صرح الذي ولاه عثمان بعد عزله عمر بن العاص وانتصر المسلمون على جيش الروم برياظم افريقيا میں مصر کی فتوحات مکمل ہو چکی تھی اس کے بعد عبد الله بن سعد بن ابي صرح رضی اللہ عنہم کی قیادت میں افریقہ کی طرف فتوحات کا آغاز ہوا جنہیں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر بن عاز کو معذول کر کے مصر کا والی مقرر کیا تھا ان جنگوں میں مسلمانوں نے رومیوں کے لشکروں کو مغلوب کیا جو کہ جرجیر نامی کمانڈر کی قیادت میں آئے تھے وَتَمَّ الْاِسْتِلَعُ عَلَىٰ سَبِيطَلَىٰ الَّتِي اتَّخَدَهَا عَاصِمَةً لَهُ اور اس طرح سبیطلہ نامی علاقے پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا جس کو جرجیر نے اپنے لیے پائے تخت اور دارالحکومت بنایا ہوا تھا وہ بعد هذه ہل ابواب المغرب اس کے بعد مراکش اور مغرب کا جو علاقہ ہے کاسا کا جس کا دارالحکومت ہے اس زمانے میں ان علاقوں کی فتح کے دروازے کھل گئے چوتھے خلیفہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ان کے زمانے میں فتوحات تقریباً رک گئی تھی اس لیے کہ مسلمانوں کے درمیان عظیم فتنہ برپا تھا اور جنگیں ہو رہی تھی ہاں سندھ کے محاذ میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں تھوڑی بہت پیش قدمی ہوئی ہے اور مسلمانوں نے سندھ کے علاقوں میں فتوحت کی ہیں چونکہ فتنے بہت زیادہ تھے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اس لیے فتوحت آگے نہیں بڑھ سکی اللہ تعالیٰ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین اور ان کے متبعین پر رحم فرمائے ان سے محبت کرنے والوں پر رحم فرمائے جنہوں نے مسلمانوں کے خیر اور ان کے نفع اور فائدے کے لیے اتنی بڑی بڑی قربانیاں دیں اللہ تعالیٰ ان سے راضی اور ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے وصلی اللہ تعالیٰ على خیر خلقہ محمد وصحب اجمائعین سبحان